ہی و نقتی بسم اللہ چرحمٰن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا یاد اے کمبل میں لپٹنے والے چادر اوڑھنے والے کم کھڑا ہو فنزر پس ڈرا و رب باقا فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر واسیابر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر اور گندگی کو چھوڑ دے یعنی بتوں کو چھوڑ دے ہوں پاک, پاک, پاک کر بھی پاک صاف رہے <تصف> <باست دیت تصف> والر اور احسان کر زیادہ طلب کرنے کے لیے زیادہ طلب کرنے کے لیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کار والی وبدی کا اور اپنے رب کے لیے صبر کار فعیدہ نقیرفن ناخور تو جب پھونکا جائے گا سور میں فدالی کا یوم یومن تو یہ اس دن دن ہوگا بڑا سخت مشکل عدل کافرینہ غیر و یسیر کافروں پر آسان نہیں زرنی ومن خلق توحیدہ چھوڑ دے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا یا <خ> چھوڑ <takeaway> دے مجھے اور اس کو جس کو میں اکیلے نے پیدا کیا اور اس کو جس کو میں اکیلے نے پیدا کیا یا چھوڑ دے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا یعنی کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ میں اکیلے نے اس انسان کو بندے کو پیدا کیا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے بندے کو اکیلا تنہا پیدا کیا چھوڑ دے کیا یعنی کہ یہ معاملہ ہمارے ذمے چھوڑ دے کہ اس کو کیا کرنا ہے سزا دینی ہے نہیں دینی عذاب دینا ہے نہیں دینا وجہ تو لہو مال ممدودا اور میں نے اس کے لیے بنایا لمبا چوڑا مال و بنی اور بیٹے حاضر رہنے والے محت اللہ تمہیدا اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا ہر طرح سے ثم پھر وہ تما کرتا ہے کہ میں زیادہ دوں کل لا ہرگز نہیں ان نہ ہوں کان علی آیاتی نا یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے <تصفح> یہ ولید ابن مغیرہ وغیرہ مراد ہے مشرقی نے مکہ سعر حقو میں میں قریب اس کو داخل کروں گا سعودہ بڑھنے والے عذاب میں یا اس کو میں ان قریب چڑھاؤں گا ایک دشوار گھاٹی میں انا ہو فکارا و یقیناً اس نے غور و فکر کیا وقدر اور بات بنائی اندازہ لگایا فکوتیلا کئی فاقدر پس وہ مارا جائے وہ ہلاک ہو جائے اس نے کیسے اندازہ لگایا یا کیسے بات گھڑی سما کوتیلا کئی فا قدر پھر وہ ہلاک کیا جائے کہ اس نے کیسی بات بنائی یا کیسا اندازہ کیا ثم نظر پھر اس نے دیکھا سما آباسا وابا پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا ثم ادبرا وسطر پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا ان هذا الا سحر يؤثر تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے الا اللہ البشر یہ تو صرف ایک انسان کا ہی قول ہے سی ہی سفر ہم میں اسے جلد ہی سقر میں یعنی جہنم میں داخل کر دوں گا وہ ماں ادرا کا ماں اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر کیا ہے لا لاتبی ولا تذر نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے لباحت للبشر چمڑے کو جھلس دینے والی ہے کس آتا اشر اس پر انیس ہیں یعنی اس کے دربان انیس ہیں وما جعلنا اللہ النار اللہ ملائکا اور ہم نے جہنم والوں کو فرشتے ہی بنایا ہے یعنی فرشتوں کو ہی جہنم کے محافظ مقرر کیا ہے دربان مقرر کیا ہے ددینہ کخارو اور ہم نے ان کی تعداد لوگوں کی آزمائش کے لیے ہی بنائی ہے اوت الکتاب تاکہ جنہیں کتاب دی گئی وہ اچھی طرح یقین کر لیں وہ یز داد اللہ ددینہ اور ایمان والے ایمان میں زیادہ ہو جائیں وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور جنہیں کتاب دی گئی اور مؤمن لوگ شک نہ کریں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ اور تاکہ وہ لوگ جن کے دنوں میں بیماری ہے اور کافر لوگ کہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَسَالَا اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے کدالی کا یغ اللہ می شاہدی میں شاہ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وما علم ربی کا اللہ اور تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا و ماہیا اللہ وقرا البشر اور یہ بشر کے لیے نصیحت ہی ہے کل ولقمر ہرگز نہیں ولقمر چاند کی قسم اور رات کی قسم اذ ادبر جب وہ پیٹ پھیرے جانے لگے وہ صبح ادا اصفر اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے ان احدل لبر یقینا یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے نبی للبشر بشر کے لیے ڈرانے والی لمن شاء امن کم یتقدم او یتأخر جو تم میں سے اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے کلسم بما کسبت رہینا ہر جان اپنی کمائی کے بدلے گروی ہے جو اس نے کمایا اعمال کیے اس کے بدلے وہ گروی ہے اللہ اصحاب یمین مگر دائیں ہاتھ والے یا دائیں طرف والے فی جناتی یتسا آلون جنتوں میں باغات میں ایک دوسرے سے سوال کریں سوال کریں گے انل المجرمین مجرموں سے یا ایک دوسرے سے پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں یا مجرموں سے سوال کریں گے سوال جواب ما اللہ کا کم فی سفر تمہیں کس چیز نے سفر میں داخل کیا ہے کالو لم نقل مسلین تو وہ آگے سے جواب دیں گے کالو وہ کہیں گے لم نسل ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ اور ہم فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے کن اور ہم فیصلے کے دن کو قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے حت اتان القین یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آگیا یعنی موت مرنے تک ہم یہ کام کرتے رہے فمات شفاطین تو نہیں فائدہ دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فمالا ہوں عن تدکی راتی تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ مو موڑنے والے ہیں کا اندہ رن گویا کہ وہ بدکنے والے بدکے ہوئے گدے ہیں فرتمن قس والا جو شکاری شیر کے در سے بھاگ رہے ہیں بل یوری امن بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں کل ہرگز نہیں بل لا خافون الآخرا بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے کلا تلکرا ہرگز نہیں یقین یہ تو نصیحت ہے فمن شاء ذاکارہ تو جست چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کر لے و مایت کرون اللہ شاہ اللہ اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہ آہلو وہ آل المغفر وہ تقوی والا ہے یعنی کہ اس بات کا اہل ہے کہ اسے ڈرا جائے اور اس بات کا اہل ہے کہ وہ بخش دے مغفرت والا ہے